بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد الله السميع العليم لا يضر من مشى الرحمن الرحيم ولا يسري العبد ما دام عاقلا بالغا الى عن الامر والنهي اي عموم مشاابهه الوارد في التكاليف في اجماع یہاں سے مصنف ایک عقیدے کو بیان کرتے ہیں اور ایک مذہب اور ایک فکرے کی رد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ بارہ اضراد جن کو مباحثین کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انسان बहुत بہت زیادہ بزرگ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اپنے دل کی صفائی کے ساتھ اور ایمان اس کے دل میں اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس میں کفر اور نفاق وغیرہ دل میں और نہیں رہتا اور محبت الہی اور خوشیت الٰہی اس کے دل میں رت بس جاتی ہے تو اس سے عوامر اور رہی کیا ہو جاتے ہیں صافت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ان حضرات کو مباحین بھی سی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر حلال اور حرام سب کچھ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے مباح ہو جاتا ہے یعنی جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے مباح ہو جاتی ہیں اور جو عوامر ہوتے ہیں ان سے کیا ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان حضرات کو یہ ہی یہ دیتے ہیں کہ مباحثین کہ باحقین کہہ دیتے ہیں کباہین مباح قرار دینے والے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا حال بھی آتا ہے اس کو اگر آپ یوں دیکھیں تو اس طریقے سے مجلوب یہ ہی کہتے ہیں کہ جو آ, وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بعض اس طرح انسان ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رچ بس جاتا ہے اور بس ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا بس صرف ان کے پاس اللہ کی یاد ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہے عوامل اور نہیں نہیں اور حرام جو بھی ہے اس سے کیا ہے ساکت ہے وہ ان کے لیے حلال ہے شعر اور ماتن مجموعی طور پر اس کو رد کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے سراسر اس بات کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک انسان اور ہے, جب تک انسان عاقل اور ہے, اس سے عوامل اور نہیں سب کا کیا ہے کسی سے کچھ بھی ثاقت نہیں ہے. اگر کسی سے کچھ ساقت ہونا ہوتا تو سب سے محفوظ اس, اس کائنات کے اندر آئی ہی ہیں اور بالکل صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر کسی سے کچھ سیاقت ہونا ہوتا ان حضرات سے ہوتا ان حضرات باوجود عام امت سے بڑھ کر ان لوگوں نے اللہ تبارک کے احکامات پر پابندی کی ہے امت کے افراد سے بڑھ کر اسی طریقے سے جو منہیات ہیں ان کے زیادہ موقع بن رہے ہیں کسی ایک عام انسان سے بھی اگر سکوت ہوتا تو ان کے حق میں ہوتا جب ان کے حق میں نہیں ہے تو ایک عام آدمی کے حق میں ایسی ہے بات کی ایک حدیث سے وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہیں کسی بندے سے اس اس محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسا حال بنا دیتے ہی ہیں کہ اس سے گناہ سرد ہی نہیں ہوتا اس سے گناہ سر جب ہی نہیں ہوتا یعنی ایسا وہ ہی تو اس سے ہو ہی سکتا تو گناہ ہی نہیں ہوتا جب گناہ نہیں ہوتا تو, تو نقصان نہیں ملتا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا گناہ ہوتا ہے لیکن اس کو اس پر نقصان نہیں ہوتا جی دیکھیے ذرا بولا یس بال یس کٹوان ہو بولا ہاں ٹھیک ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو ذرا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اس سے گناہی سر ذرا نہیں ہوتا تو پھر گناہ کا ذرا بات تو یہ ہے ٹھیک ہے جب گناہی نہیں ہوگا تو گناہی نہیں ہوتا اس سے اللہ تباروں کو گناہوں سے محفوظ بنا لیتے ہیں محفوظ رکھ لیتے ہیں بلا یہ سب لاب ماد بندہ اس حال تک نہیں پہنچ سک پہنچتا جب تک کہ وہ عقل بھی رکھتا ہو بالغ بھی ہو علاحیت ہو یسک طمر ونعی کو امر النعی سے جائیں یہ عموم خطابات ہے جتنی بھی خطاب ہیں وہ کیا عام ہونے کی وجہ سے الوالد تکالیف ہے جو انسان کو مقلف بنانے میں وارد ہوئے ہیں اجماع المستحدین اللہ علی اور مجتہدین کا اجماع اسی پر ہے فضا بازاہین بعض باز اباہین جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں یہ مشاعیہ میں سے ایک فرقہ ہے بندہ ادا بالا بغاۃ المحبت ہے اور صفا عقل بھی ہی انتہائی زیادہ محبت میں محبت کو پہنچ جائے یعنی اللہ کی محبت صفا عقل اور اپنے دل کے اخلاص میں وقت المان القفر اور ایمان کو ہی اختیار کر لے کفر اور... کفر پر کفر پر ایمان کو ترجیح دے دے ان غیر نفاق ان پر غیر نفاقی دل میں نفاق ہی نہ سخت عام اس سے امر نہیں ساخت ہو جاتے ہیں یعنی نہیں لیتے جگہ بن جاتی ہے اور امر امر نہیں لیتا لوگ اور اللہ تعالیٰ جن میں داخل نہیں کریں گے تو باہر انتقال کی وجہ سے بھی کیونکہ ساخت ہے اور بعض عبادات و ظاہرہ اور بعض ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عبادات ظاہر ہے زکاة وغیرہ یہ بھی کرنا بس صرف یہ کیا ہے, ہے فَإن أكمل محبت خصوصا اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اور ایمان سب سے کامل انسان اگر دنیا میں کوئی لوگ آئے ہیں یا کوئی جماعت آئی ہے علیہ کی جماعت ہے بالخصوص اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کے محبوب ہیں ماں ان تکالی محبوب, محبوب ہیں کہ نہیں ہیں اس لیے سب سے بڑے محبوب تو وہ ہیں تو وہ تکالیف کا فی حق احمد باوجود مکلف رہے ہیں فی حق احمد کے حق میں تکلیف باقی رہی عطم و حکمل مکمل طور پر اماں قول علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ جو بات اس اس استظار کرتے ہیں کہ اذا حب اللہ تعالیٰ عبدن لَم تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اماں قول علیہ صلاحۃسلام رسول اکلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ حقدن اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو نہیں ضرورت دیتا اس کو کوئی کا ماہ نہ ہو ان ہو آسان ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک اس کو سے ہی محفوظ کر دیتے ہیں الحقو اس کو پھر اس کا ضرور بھی نہیں ملتا جب گناہ سے ہی محفوظ ہو گیا پھر اس کو اس کو ضرور بھی نہیں ملتا کتاب یہاں سے آگے تھوڑی بحث ہے پہ مسئلے کی حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامیہ حاصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ